الحمدللہ رب العالمین العرمین والسلام سلاۃ سید الانبیاء سید المسلین بعد اخلاص نیت کے حوالے سے کل اس باتیں عرض کی تھی عبادات میں سے حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریا کا شائبہ باقی عبادات کی نسبت قدر زیادہ پایا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ خانہ نے حج کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے اخلاص کا ذکر پہلے کیا ہے باقی عبادات میں فرضیت کے ساتھ متصل یا ان سے پہلے اخلاص کا ذکر نہیں لیکن حج کے بارے میں اخلاص کو اللہ نے مقدم ذکر کیا ہے فرمایا والناسی حج ہج من استطاع علیہ سبیلا صرف اللہ ہی کی خاطر لوگوں پر فرض ہے بیت اللہ کا قصد کرنا ہر اس بندے پر جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو راستے کے خرچ کو برداشت کر سکتا ہو تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اخلاص کو ذکر پہلے کیا ہے کہ اللہ کی خاطر بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرنا لوگوں پر اللہ نے فرض قرار دیا عمرے کو حج اسکر کہتے ہیں اور حج کو حج اکبر کہتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ حج اکبر یعنی حج جو آدمی کر لیتا ہے عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ وبا بہت زیادہ ہے کہ اس کے نام کا حصہ بنا دیا جاتا ہے لفظ حاجی وہ حاجی صاحب حاجی صاحب شروع ہو جاتے عبادات نام کا حصہ بنانے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ عبادات اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہوتی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی حج کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کیا تھا تابعین طبا تابعین وہ حج کرنے والے تھے بلکہ کئی کئی حج کیے کئی صحابہ جس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے کبھی ایک سال بھی حج نہیں چھوڑا مسلسل حج کرتے تھے ہر سال لیکن ان کے ناموں کے ساتھ کبھی یہ لقب حاجی کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا کیوں وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عبادات اظہار کے لیے نہیں ہوتی نیم پلیٹ کا حصہ بنانے کے لیے نام کا حصہ بنانے کے لیے نہیں ہوتی یہ عبادت ہے ولّہ ہی صرف اللہ کی خاطر تو یہ ہمارے معاشرے میں جو یہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جو حج کر لے اس کے نام کے ساتھ حاجی لگا دیا جاتا ہے اور اس کو حاجی صاحب کہنا ضروری سمجھا جاتا ہے اور وہ بھی اپنے آپ کو حاجی صاحب کہلوا کے خوشی محسوس کرتا ہے یہ درست طریقہ کار نہیں ہے اگرچہ یہ عبادت زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے لیکن دوسری مرتبہ بھی اگر کوئی کرنا چاہے یہ عبادت ہو سکتی ہے تو اس کا یہ معنی نہیں چونکہ یہ ایک مرتبہ فرض ہے تو لہذا نام کے ساتھ لگا بھی لیں ایسی بات نہیں کچھ عبادتیں ایسی بھی اللہ نے فرض کی ہیں جو زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہوتی ہے دوبارہ بندہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا ایسی بھی عبادتیں ہیں تو پھر وہ بھی نام کے ساتھ لگا لیا کرو وہ کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ اصل میں عبادت ہے ہی نہیں اس مقصد کے لیے کہ اس کو نام کا حصہ بنایا جائے اور اس کا اظہار کیا جائے مثال کے طور پہ ختنہ کرنا ختنہ کروانا عبادت ہے نا سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اب یہ کوئی نہیں کہتا حاجی فضل کریم المختون تاکہ پتہ چلے اس کا ختنہ بھی ہوا ہے اس کام کے لیے عبادات ہیں ہی نہیں کوئی نماز پڑھنے والا حاجی فلاں صاحب نمازی کوئی نہیں کہتا کیونکہ عبادتیں اس مقصد کے لیے نہیں ہیں عبادات میں مطلوب ہے اخلاص نیت خالص ہو خالصتاً اللہ کے لیے کام کیا جائے اور پھر اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹا جائے کہ میں نے یہ کر لیا اور میں نے یہ کر لیا اسی طرح حج پر جاتے ہوئے یا حج سے واپسی پہ وہ بڑا کرت قسم کی دعوتوں کا اہتمام لمبا چوڑا اور پورے علاقے کو اور خاندان کو بتانا کہ جی میں جا رہا ہوں اور میں آ رہا ہوں یہ عجیب و غریب انداز لوگوں نے اپنا لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے پما اللہ تعالیٰ